ان الحمد للّہ وسلام اللہ رسول اللہ بعد فاعوذ بلّہ من شعیطان الرضیم یادین آ منو ادا تدایل تم كما مسمن الله بلعدلب ولیملذی علیہ الحق ولیَََََََََََقلّّہ رب ولیَ تقلّہ رب ولاب حسمن ہوشہ فِ انقان لذیع الحق و صفی او ضعیف اولا یستی ویو ملّ ہو فلیم لو ولی بل اََََََََََغل يا ايوليں نہ آمن و اے قرض کا معاملہ کرو آپس میں بے کسی قرض کا اجل مسمن ایک مدت مقرر تک فقت و پس لکھ لو اس کو ول یک تو کم اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بلاعل عدل کے ساتھ ولا یا ابا اور نہ انکار کرے لکھنے والا یک تبا کہ وہ لکھے کما علامہ اللہ جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے فل پس چاہیے کہ وہ لکھے ولیم لل ولیملِ لذی علیہ حق اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی جس پر قرض ہے ولیت اللہ ربہ اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا یب خس منہو اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی فنکان لذی پس اگر ہے وہ شخص الحق کو جس پر حق ہے یعنی قرض ہے صفی کم عقل اوضعیفن یا کمزور او لا يستطيعو یا نہیں طاقت رکھتا وہ ایں یو ملّا کہ وہ لکھوائے ان یو ملّہ ہوا کہ لکھوائے وہ فل یوم لل کہ لکھوائے ولی اس کا ولی بلاعدل انصاف کے ساتھ آئے چونکہ لمبی ہے تو میں نے پوری پڑھنے کی بجائے اس کا ایک حصہ پڑھ کے ترجمہ کیا ہے تو ایک مضمون یہاں تک ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے جی یہ آیت دین ہے ہاں جی معروف ہے یہ آیت دین قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اور مفسرین نے بیان کیا ابن کثیر نے بھی ایک روایت اس سلسلے میں بیان کی کہ قرآن مجید میں سب سے آخر میں اترنے والی آیت دین ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف قول جو ابن کثیر نے ہی نقل کیا ہے اور زیادہ معروف ہے وہ جو پچھلی آیت آپ پڑھ چکے ہیں وطقو یومً ترجاؤنفی الا اللہ سمت وفا کل و نفسمہ کسبت بحملہ یضل یہ آیت جو ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن کے لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف ہاں جی وہ پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سفر سب سے آخری آیت ہے یہ ابن عباس کا قول ہے مزید کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ آیت دین جو ہے وہ آخر میں نادل ہوئی ہے اگر دونوں کو جمع کر لیں تو دونوں آیتیں بالکل اکٹھی ہیں ہاں جی یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا نمبر دو سو اکاسی ہے آیت دین کا نمبر دو سو بیاسی ہے تو دونوں آیتیں اکٹھی ہو سکتا دونوں یعنی آخر میں نادل ہوئی ہوں اللہ عالم زیادہ معروف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے اور اسی کو مفسرین نے ترجیح بھی دی ہے اور وہ یہ آیت نمبر دو سو اکاسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے نادل ہونے کے اعتبار سے جی یادین آمن ادا تدائین تم تداینتم بدین الا <سؤال> اجل مسمن فخت و اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو ادھار کا لین دین کرو ایک وقت مقرر تک فخت و بو تو اس کو لکھ لو یہ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس لکھنے کی حکمت عیسائد کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں شک و شبہ باقی نہیں رہے گا اسی طریقے سے یہ آخر کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے شہادت کے لیے زیادہ مضبوط چیز ہے جب لکھی جاتی ہے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے ہر قسم کا شک و شبہ اس سے رفع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ادھار کا کی جو بے ہے لین دین ہے اس کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ تم جب یہ معاملہ کرو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو ابن کثیر نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اہل مدینہ کھجوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے دو سال تین سال کا پیشگی سودا کر لیتے تھے اور قیمت ادا کر دی جاتی تھی لیکن فصل جو ہے وہ جب ہوتی تھی تو بعد میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا تو یہ ان کے ہاں ایک طریقہ معروف تھا اس کو بیس سلم کہتے ہیں یہ بے سلم یا بے سلف کہ قیمت جو ہے وہ پہلے ادا کر دی جائے اور چیز جو ہے وہ وصول بعد میں کی جائے تو مدینہ کے اندر یہ تجارت معروف تھی یہ بے جو ہے معروف تھی کہ دو سال تین سال پہلے ہی جیسے آپ دیکھیں نا باغات ہمارے ہاں بھی بکتے ہیں باغ اکٹھا ہی بیچ دیا جاتا ہے بلکہ کئی لوگ تو پانچ پانچ سال کا اکٹھا ہی سودا کر لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر یہ جو مثلاً کھجوروں کے درخت ہیں یہ اب بھی بکتے ہیں اور سرگودا وغیرہ کے اندر یہ کنو کے باغ جو ہیں وہ بکتے ہیں ملتان وغیرہ ان علاقوں کے اندر یہ جو ہے آم آم کے باغات بکتے ہیں سندھ میں بھی بکتے ہیں تو پانچ پانچ سال کا اکٹھا ہی سودا ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ ہر جگہ ہی معروف ہے تو اس بیگ کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے یہ یہ بیگ کرنا یہ خرید و فروخت یہ درست ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے جو اس بیگ کو کیا کرتے تھے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے نا جی اس کو وقت مقرر اس کا لکھ لیا کرو طے کر لیا کرو کہ بھئی اتنے وقت کے لیے یہ بے ہو رہی ہے ماپ تول بھی اس کا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ کتنی مدت کے لیے ہے سال کا ہے دو سال کا ہے کتنا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے کر لیا کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے یہ آیت بھی نادل ہوئی ہے تو فرمایا جب تم قرض کا لین دین کرو الاجلم مصمن ایک وقت معین تک فقت و تو اس کو لکھ لو ظاہر ہے قرض ہوتا ہی ایک وقت معین کے لیے ہے جب نقد چیز لے لی نقد سودا وصول کر لیا تو اس میں تو یہ صورت نہیں ہوتی یہ صورت ہوگی ہی اس وقت جب آپ ایک وقت کا تعین کر دیں گے مدت مقرر کر لیں گے پھر اس کے بعد ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے فرمایا کہ اس کو تم لکھ لیا کرو ولیق تو بین کم جو لکھنے والا ہے اس کو عدل کے ساتھ یہ لکھنا چاہیے کہ کسی کا بھی وہ نقصان نہ کرے عدل و انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے کاتب کے لیے یہ لازم ہے ولا ی کاتب ان یکتبا کما اللہ اللہ فل فرمایا کہ لکھنے والا کاتب جو ہے وہ انکار بھی نہ کرے کہ میں میرے پاس وقت نہیں ہے میں لکھ نہیں سکتا یہ وہ اس کی بجائے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالی نے اس پر احسان کیا ہے کما اللہ اللہ فل اللہ نے, اس پر, اللہ نے اس, پر اس پر احسان کیا ہے کہ اس کو لکھنا سکھایا ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو لکھنا ہی آتا تھا عربوں کے ہاں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی ہاں جی عربوں کے ہاں لکھے پڑے لوگ نہیں تھے بہت کم لوگ ہیں جو لکھنا جانتے تھے جب جنگیں ہوتی اور جنگوں کے اندر غنیمت کے اموال آتے اسی طرح پھر وہاں گرفتار کر کے لوگوں کو لایا جاتا ہاں جی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ اس کا بنا دیتے کہ ہمارے لوگوں کو تم لکھنا سکھا دو زبان سکھا دو تو یہ یہ فدیے کے طور پہ قبول کر لیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں لکھنے کا رواج ہی بڑا کم تھا بس زبانی یاد ہی کیا کرتے تھے ان کے ہاں یہ چیزیں معروف تھیں یہ جتنے جاہلی دور کے قصیدے ہیں وہ لوگوں کو زبانی یاد ہوتے تھے ہاں جی تو زب... اے... یاد کرنے پر ان کا ان کا اعتماد بہت زیادہ تھا تو لکھنے کے لیے بہت کم آدمی ملتے تھے تو فرمایا کہ جب تجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ تجھے لکھنا سکھایا ہے دوسروں کو لکھنا نہیں آتا تو بھی باقی لوگوں پر احسان کر احسن کما احسن اللہ علیہ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی آگے لوگوں پر احسان کر صدقہ کر یہ صدقہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو بلایا جائے کہ بھئی ہماری یہ یہ جو سودا ہے یہ جو تجارت ہے آپ اس کے لیے آ کر لکھ دیں اور وہ آ کر تحریر کر دیں یہ صدقہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کوئی شخص ہے وہ بوجھ لادنا چاہتا ہے اپنی سواری پر اور اکیلا نہیں کر سکتا اگر آپ اس کا تعاون کرتے ہیں ہاں جی توعین الرج الاداب ہی کہ اس کی سواری پر آپ سامان اٹھا کر لاد دیتے ہیں لیکن نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے اس قسم کا تعاون جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ صدقہ ہے بہت بڑی نیکی ہے تو کسی بھی لکھنے والے کہ کی بہت بڑی نیکی ہے صدقہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے یہ صدقہ ہے یہ نیکی ہے اللہ اکبر فرمایا ولیم لََََََََََ علیہ الحق ولی تق اللہ ربہ یہ لکھوائے گا کون کس پر ذمہ داری ہے کہ تحریر کروائے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے مقروض پر جو قرض لیتا ہے نا جو قرض وصول کرتا ہے جی اس کے ذمے یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تم بلیم لذی علیہ الحق کو اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے حق سے مراد یہاں قرض یعنی جو قرض کی رقم وصول کر رہا ہے یا قرض کا معاملہ طے کر رہا ہے قرض دینے والا اس کو دے رہا ہے اور قرض کا معاملہ وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ شخص جس کے اوپر حق ہے جس نے قرض ادا کرنا ہے جی اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے جی وہ لکھوائے لیکن فرمایا ولیت اللہ رب اللہ کا تقبہ اس کو ہونا چاہیے کہ صحیح صحیح لکھوائے اللہ سے ڈر کے لکھوائے ایسا نہ ہو کہ لکھواتے وقت وہ ایسی چیز لکھوا دے جس کے لیے اس پر بوجھ کم سے کم ہو سکے اور وہ بچ سکے نہیں اللہ کا تقوی اللہ کا خوف کہ جو تم کر رہے ہو جو تم لکھوا رہے ہو جو تم بول رہے ہو جو تم املاک کروا رہے ہو یہ صرف اس کاتب کے پاس نہیں لکھوا رہے یہ تم اللہ کے فرشتوں کے پاس بھی لکھوا رہے ہو اور یہ چیز تو قیامت کے دن پیش ہوگی تیرا حساب ہوگا اس احساس کا نام اس اس کا نام تقوی ہے فرمایا کہ جو وہ لکھوانے والا ہے وہ وہ تقوی اختیار کرے ولی تقلّہ ربا وسمن ہو شع <شَيْعَا> کوئی کمی نہ کرے معاملہ زیادہ طے ہوا ہے اور وہ لکھوانے میں کم لکھوا دے تاکہ اس کو ادائیگی کم کرنی پڑے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کر کے بالکل صحیح صحیح فرمایا کہ کاتب کو بھی چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے نہ ایک فریق کا نقصان کرے نہ دوسرے فریق کا نقصان کرے یہ عدل کا پابند ہے جو لکھوائے گا وہ بھی اس کا پابند ہے کہ جو بات طے ہوئی ہے بالکل وہی لکھوائے اور اس میں سے کوئی چیز کمی کم نہ ہو اللہ اکبر فعم کان اللہ علیہ کو صفی اوضعیف اولاستی ویوں مل ہوا فلیمل فلی بالعدل اب یہاں ایک استثنائی صورت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو معذور ہے یا تو وہ اتنا اتنا عقل میں کمزور ہے کہ وہ حساب کتاب لکھوا ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا ہاں جی اب یہ شخص بات بہت سارے لوگ حساب کتاب میں بڑے کمزور ہوتے ہیں رقموں کو جوڑ نہیں سکتے جمع نہیں کر سکتے یعنی بہت کمزور ہوتے ہیں تو جو شخص یعنی بیچارہ عقل میں کمزور ہے اور نہیں کر سکتا جوڑ نہیں سکتا رقمیں نہیں جوڑ سکتا کمزور ہے ہاں جی اور دعی فن یا کمزور ہے یا صفی کا معنی عقل میں کمزور ہے اور ضعیفن کا مانا کہ یا تو وہ عمر کا چھوٹا ہے ہاں جی بالکل بچہ قسم کا ہے نہیں کر سکتا یا اتنا بوڑا ہے اتنا بوڑا ہے کہ زیادہ بوڑا ہونے کی وجہ سے بھی بچے والی حرکت ہی کرتا ہے بندہ تو ضعیف جو ظاہری ذوف ہے نا یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ یا تو بچپن میں ہے وہ یا پھر بڑھاپا اس پر اس قدر تاری ہے کہ اس حواس اس کے صحیح پورے کام نہیں کرتے ہیں جی کس کو کہیں گے جو باطنی طور پر عقلی طور پر کمزور ہے اور وہ حساب کتاب نہیں کر سکتا مجنون قسم کا کمزور قسم کا جی شخص ہے اس کا دماغ کمزور ہے اس کی عقل کمزور ہے سمجھ آ وہ حساب کتاب نہیں کر سکتا تو یہ یہ شخص جو ہے یہ نہیں لکھوائے گا اسی طریقے سے جو کمزور ہے بچپن میں ہے یا بہت بوڑھا ہے یہ بھی نہیں لکھوائے گا تو پھر اولا یا ستیوں آئوں یا بندہ ٹھیک ہے لیکن لکھوانے میں کمزور ہے بیچارہ وہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے اللہ تعالیٰ تو ساری کمزوریوں کو جانتا ہے نا اپنے بندوں کی ہر چیز سے واقف ہے تو فرمایا کہ اگر وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہاں جی تو پھر ہوبا پھل یوم ولی بالعدل تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ولی اپنا مختار مقرر کر لے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں مختار بنا لیے جاتے ہیں ہاں جی یہ مختار خاص ہے جی فلاں چیز کے اندر ہم اس کو اختیار دیتے ہیں یہ وکیلوں کے ساتھ معاملہ کرے یہ عدالتوں میں جائے اور یہ ہوتا ہے مختار بنا دیتے ہیں یہ مختار عام ہے جی جائیداد کے سارے معاملات یہ حل کر سکتے ہیں طے کر سکتے ہیں سودا کر سکتے ہیں ہاں جی ڈیل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ایک معروف طریقہ ہے معاشروں کے اندر یہ چلتا ہے آپ ولی مقرر کر لیں آپ اپنی طرف سے کوئی مختار مقرر کر لیں ہاں جی اور وہ تمہاری طرف سے پھر لکھوائے سمجھا گئی ہے اللہ اکبر فل یوم ولی لیکن ولی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے حساب اس نے بھی جس نے ولایت قبول کی ہے جس نے یہ ذمہ داری لی ہے کسی بچے کی طرف سے کسی مجنون کی طرف سے کسی بزرگ بوڑھے شخص کی طرف سے جو لاچار ہے جو نہیں کر سکتا سمجھ گئی اور اگر کسی نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اس کا ولی بننا قبول کر لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرے اور عدل کے ساتھ لکھوائے وہ بھی پابند ہے جی اگر اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو پھر وہ گناگار ہوگا بس آگے آگے سنیے جی اب آگے. اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے کم فعلین او کبیرن ذالکم اکثت و اکبم الہادت و ادنا اللہ تر تابو ال ان تتكون تجارة حادر تدرو نہ ب نکم فل سعلكمم جرااحم الل تکتبها وشهد اذا تبايعت ولا يُظارقااتبم ولا شہيد وإن تف فإنَّهُ فوقم بكمم وتقل الله وَعلمكمم الله والله بكلِّ شيء علیم وتشدو، اور گواہ بناؤ شہیدین دو گواہ مر کم اپنے مردوں میں سے فعلم یقون رجولعین پس اگر نہ ہوں دو مرد فر راجول پس ایک مرد ومراطان اور دو عورتیں ممن ترزون ان میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم من الشہداء گواہوں سے انتدلا اہدا ہما اگر بھول جائے ایک عورت ان میں سے فتو ذکیرا اہدا ہمل تو یاد دلا دے دوسری اس پہلی کو یاد دلا دے گی ولا یا اب شہداؤ اور نہ انکار کریں گواہ ایزا باد جب بلائے جائیں گواہی کے لیے ولا تس اور نہ سستی کرو ان تختبو ہو کہ لکھو تم اس کو صغیرً معاملہ چھوٹا ہو اور کبیراً یا معاملہ بڑا ہو الاجا لہ اس کی مدت مقرر تک پہلا مسئلہ بیان کیا گیا تھا لکھنے کا ہاں جی کہ لکھو اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے پھر اسی طریقے سے لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے پھر وہ شخص جو کمزور ہے یعنی نہیں لکھوا سکتا لکھوانے کی ذمہ داری اس پر ہے جس پر حق ہے جس پر قرض ہے جو ادا کرے گا وہ لکھوائے گا یہ ضابطے یہاں تک لکھنے کے حوالے سے بیان کر دیے گئے تھے اب آگے ہے گواہوں کا مسئلہ عیسائت میں یعنی لکھنے کے بعد دوسری چیز جس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور گواہی کا ایک معیار اور اس کے مسائل بیان کیے گئے وہ اب یہ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے وسط و شہید جب تم قرض کا معاملہ کرو معاملہ طے کرو تو پھر کیا کرو دو گواہ مقرر کر لو دو گواہ جو ہیں ان کو مقرر کرو اور فرمایا مر مردوں میں سے مردوں میں سے دو گواہ ہونے چاہیے اور اگر دو مرد گواہی کے لیے نہ مل سکیں تو پھر کیا کرو ایک مرد اور دو عورتیں ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہی دیں اور فرمایا کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی کیونکہ عورت کمزور ہے مرد کی نسبت جلد بھول جاتی ہے تو عقل میں ناقص ہوتی ہے تو پھر فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے سے بیان کر دی اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ جو شہداء ہیں گواہ ہیں وہ بالکل گواہی دینے سے انکار نہ کریں یہ یہ چیز جو ہے یہ یہاں پر بیان کی گئی ہے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لو ہاں جی دو گواہ ہونے چاہیے لیکن گواہوں کے بارے میں فرمایا ممن ترزوں من شہدائے وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے جو معاشرے کے اندر گواہی دینے کے اعتبار سے معروف ہوں کہ وہ سچے لوگ ہیں ہمیشہ وہ بات کھری کرتے ہیں کسی کی طرف داری نہیں کرتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے مضبوط ہیں سچائی ان کی معروف ہے امانت و دیانت ان کی معروف ہے تو معاشرے کے اندر جو سچا ہونے کے اعتبار سے امانت و دیانت کے اعتبار سے جو معروف لوگ ہوں ان کو گواہ بنانا چاہیے اور جن کے بارے میں یہ معروف ہو کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے یہ ہمیشہ جھوٹی بات کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو عام چیزوں میں جھوٹی بات کرے گا تو وہ گواہی میں بھی جھوٹی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کے لیے جو ضابطہ یہاں بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ گواہ کو یعنی معاشرے کا پسندیدہ انسان ہونا چاہیے جو ناپسندیدہ انسان ہے اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے معروف ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے اس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی محدسین کے نزدیک بھی یہ بات یہ اصول بہت معروف ہے کہ وہ اس کی حدیث قبول کرتے ہیں کہ جو جس کی صداقت جس کی سچائی معروف ہے اور اگر اس کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا ہے تو محدثین اس کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تو یہ حدیث میں بھی یہی ہے اسی طریقے سے شہادت کا جو معیار ہے جھگڑا ہو گیا عدالت میں معاملہ آ گیا تو ہمیشہ عدالتوں میں گواہی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں بھی گواہی کے لیے یہی ضروری ہے کہ معاشرے کے معروف لوگوں کو گواہ بنایا جائے جن کی سچائی جن کی صداقت معروف ہو اور اسی طریقے سے لین دین میں بیشرا کے مسئلے پر بھی ان لوگوں کو گواہ بنایا جائے کہ جو معروف ہوں تو گواہی کا جو معیار ہے نا وہ بہت شاندار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو معاشرے کے پسندیدہ لوگ ہوں میں من ترگا کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں جو جن کا عرف یہ ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اخلاق کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں ان کی امانت بڑی زبردست ہے ایسے لوگوں کو گواہ گواہی کے لیے منتخب کیا جائے چاہے وہ کسی قسم کی گواہی بھی ہے اس گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معیار مقرر کیا ہے کمزور لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے نہ عدالت میں نہ بے شرا کے مسئلے میں نہ کسی بھی چیز پر یہ کمزور گواہی جو ہے یہ نہیں چلتی تو آگے ایک مسئلہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ دو مردوں کو گواہ بنایا جائے عموماً جتنے معاملات ہیں وہ دو گواہوں کے ساتھ ہی دو عادل گواہ جو ہیں جی بالغ بھی ہوں عادل بھی ہوں ہر اعتبار سے مضبوط لوگ ہوں تو ان کی گواہی سے قتل کا معاملہ ہے وہ بھی دو گواہی سے فیصلہ ہوتا ہے باقی سارے معاملات کے لیے دو گواہیاں چاہیے صرف اسلام میں ایک مسئلہ ہے جس کے لیے چار گواہیاں چاہیے وہ ہے زنا کا مسئلہ زنا کا ثبوت جو ہے اس کے لیے چار گواہ ہیں باقی تقریباً تمام امور کے لیے دو گواہی شریعت میں چلتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے لیکن یہاں پھر بیشرا کے مسئلے کے اندر پھر ایک سہولت بھی دے دی ہے کہ اگر دو گواہ نہ ملیں دو گواہ نہ ملیں تو پھر کیا کرو مثلاً گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ناک سات عقلم ہاں جی کہ تمہارا تم دین میں بھی عورت ہو تم دین میں بھی کمزور ہو اور عقل میں بھی کمزور ہو تو پوچھا اللہ کے نبی سے کہ جی آپ نے یہ کیسے فرمایا کیا مطلب ہے اس کا عورتیں دین میں بھی کمزور ہیں اور عقل میں بھی کمزور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کچھ دن تمہارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو تم تو کمزور ہو یہ تمہاری دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری تمہارے اندر رکھی ہے اسی لیے کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا عورت کا عورت حاکم نہیں بن سکتی عورت کے لیے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر اس کو بنایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری دین کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طور پر جو کمزوری رکھی ہے کہ تم نے کچھ راتیں کچھ دن تم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہاں جی اسی طریقے سے تمہاری عقل کی کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس پر بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی اللہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا اب اللہ تعالی نے یہ بنا کر دیا ہے نا ارجال وساء بما فض اللہ بعض۔ اللہ تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے نگران بنایا عورتوں کا عورتوں کو نگران نہیں بنایا مردوں کا وبیما فکو فرمایا مردوں کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ وہ جا کے کاروبار کریں محنت کریں مزدوری کریں اور جا کر باہر سے کما کے نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری اٹھا کے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھائیں اور ان پر خرچ کریں عورت کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ کماتی پھرے وہ باہر جناب کاروبار کرے ہاں جی وہ باہر جا کر نوکریاں کرے اور لوگوں کے دفتروں میں جا کے پٹرول پمپوں پر جا کے کر نوکریاں کرے ہاں جی اور جا کر باہر, باہر نہیں اس کو چاہیے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ذمہ داریاں نبائے مرد کی ذمہ داری لگا دی کہ تو باہر جا کر کما بما انفقوبن من ہم تو چونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے ذمہ داریاں بھی اللہ نے مقرر کر دی ہیں حقوق بھی اللہ نے مقرر کر دیے ہیں فرائض کا تعین بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے اور اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ کا حق ہے کہ وہ حقوق مقرر کرے وہ فرائز کا تعین کرے وہ حیثیت کا تعین کرے یہ حیثیت اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا ہے اور عورت کو اس کے تابع کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ جانتا ہے اللہ فطرت کا خالق ہے تو اس یہ اعتراض نہیں بنتا جو ہمارے بعض بڑے جدت پسند جو ہیں یہ دانشور یہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیے جی یہ کیسے ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہو حالانکہ مرد اور عورت انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں بھائی یہاں انسان ہونے کے اعتبار سے بات نہیں ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے برابر رکھی ہیں بہت سارے حقوق ایسے ہیں جن میں مرد اور عورتوں کے اندر اللہ نے فرق نہیں کیا ہے ہاں جی اب یہ نہیں ہے کہ بھائی مرد جو ہے نا وہ دو روٹیاں کھائے گا عورت ہر صورت میں ایک روٹی کھائے گی یہ تو نہیں کہ مقرر کیا ایسے ایسی چیز ایسا تقرر تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کیا ہے جی یہ یہ یہ بات ہوتی تو پھر شاید یہ لیکن بھئی اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ ہے وہ جانتا ہے ضرورت کیا ہے مرد کی ضرورت کیا ہے عورت کی ضرورت کیا ہے مرد کی صلاحیت کیا ہے عورت کی صلاحیت کیا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اس نے اس اعتبار سے خالق کی حیثیت سے رب کی حیثیت سے اس نے سب کی حیثیت کا تعین کر دیا تو اس میں اعتراض نہیں بنتا کسی کو حق نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کسی کا کسی کا اختیار نہیں ہے لا یو سالو اماں وهم وہ لا یو سالو ي... اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا وہم یو بندوں کو پوچھا جائے گا انسانوں کو پوچھا جائے گا سب کو پوچھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا جو کرے گا اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے اوپر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا یہ یہ یہ, یہ بالکل کسی کے لیے روا نہیں ہے تو یہ جدید دور کے جتنے ظالم ہیں نا جو اس گواہی کے مسئلے پر کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے سمجھیے اس کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ غلط اعتراضات کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ باتیں ساری فضول ہیں یہ جن کے ایمان نہیں ہے جو ماننے والے نہیں ب... یعنی شیطان جن کے اندر یعنی بولتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر اعتراض صرف وہ کر سکتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنایا اب اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی گواہی مقرر کر دی اور جب گواہی کے لیے عورت کا نام لینا تھا تو دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رکھا ہے یہ پردے کی چیز ہے یہ اندر رہنے والی چیز ہے اس کے سارے معاملات اندرونی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اس کا یہ رکھا ہے مرد کے معاملات اس کو زیادہ ظاہر رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں تو یہ جی برابر کرو برابر کرو یہ برابر نہیں ہو سکتے دو مسئلے یہاں بڑے بیان کیے گئے ہیں ایک شہادت کے بارے میں کن لوگوں کو گواہ بنانا ہے ایک تو مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ مرد عورت کی گواہی میں جو فرق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے اور تیسری چیز جو یہاں بیان کی ہے جی وہ ہے ولایا اب شہدا مدر جب گواہ کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر تم گواہی نہ بنو تو اس پر تمہیں اختیار ہے اگر اگر اگر کوئی شخص گواہ بننا ہی نہیں چاہتا اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ گواہ گواہ بن جاؤ وہ کہ جی میں نہیں گواہ بن سکتا اس کا اختیار تو ہے یہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر وہ گواہ بن چکا ہے اس نے گواہی دینا قبول کر لیا ہے اب اس کے بعد اگر اس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پھر نہیں انکار کر سکتا یہ فرق جی؟ کہ اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم انصاف کی گواہی پیش کرو ہاں جی اگر تم تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو پھر بھی گواہی پیش کرو تمہارے ماں باپ کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے تم ان کے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دو رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے بائی کے خلاف دینی پڑے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ کہ گواہ جب کوئی شخص بن جائے گواہی دینا قبول کر لے تو اس کے بعد وہ گواہی سے انکار نہیں کر سکتا نہ گواہی کو بدل سکتا ہے اور اس کو عدل و انصاف کے ساتھ حق کی گواہی پیش کرنا فرض لازم ہے اس کے اوپر یہ تین باتیں ہیں تقریباً جو اس مقام پر گواہی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں آگے چلو ولا تس امو انتخت ہو اور نہ سستی کرو نہ اکتااہٹ پیدا کرو کس بات میں ان تختبو ہو کہ تم لکھو اس کو صغیراً او اوقبیر معاملہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا الاجا لہ ایک مدت مقرر تک یعنی یہ جو قرض کا معاملہ ہے لکھنے کا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہدایت دی ہے رہنمائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہ کرنا کہ بہت بڑی ڈیل ہو کروڑوں عربوں کی تو اس کو تو تم تحریر کر لو اور معاملہ اگر چھوٹا ہزاروں میں ہے یا سینکڑوں میں ہے تو کہو کہ یہ چھوٹی سی بات ہے اس کا کیا لکھنا ہے ہیں جی تو اس کے لیے تم لکھنا پسند نہ کرو اور کمزوری دکھا دو سستی کر دو فرمایا نہیں ولا تصو نہ سستی کرو ان تک ہو کہ لکھو اس کو صغیر او کبیرا معاملہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے سودا چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے سمجھ گئی تو یہ یہ جو ہے نا لکھنا یہ تمہارے لیے بڑے ہی فائدے کی بات ہے آگے فائدے بیان ہو رہے ہیں ضالکم اکثر تو عند اللہ ہے یہ جو اللہ تعالی تمہیں لکھنے کا حکم دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ لکھنا بڑے انصاف کی بات ہے یہ بہت انصاف کی بات ہے اس کے ساتھ عدل جو ہے وہ قائم رہے گا اور اسی طریقے سے اللہ اکبر وہ اقبام اور زیادہ مضبوط ہے زیادہ درست ہے گواہی کے لیے جب لکھا جائے گا تو گواہ جو ہے پورے اعتماد کے ساتھ گواہی دے سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے لکھنا خود بھی ایک گواہی ہے تو گواہوں کے لیے یہ بڑا مضبوط سہارا ہے عدل کو قائم کرتا ہے لکھنا اور شہادت کے لیے یہ بڑی مضبوط چیز ہے وہ ادنا اللہ ترتابو اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم شک و شعبے سے اسی طرح بچ سکتے ہو ادنا زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ نہ شک میں مبتلا ہو جاؤ تم تو شک شبہ رفع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لکھی ہوئی دستاویز تمہارے پاس موجود ہو تو تین چیزیں اس حوالے سے ایک تو عدل و انصاف کا قائم رکھنا اس کے لیے لکھنا ضروری ہے شہادت کو مضبوط رکھنے کے لیے لکھنا ضروری ہے ہر قسم کے شک کو شبہ سے بچنے کے لیے لکھنا ضروری ہے تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پہ بیان فرما دی ہیں کہ لکھا کرو سستی نہ کیا کرو لکھنے سے اللہ انتکون تجارت اللہ تک تو بوہا وشید یا تمبلا شہید فرمایا ان انتقون تجارتً حادرتاً مگر یہ کہ ہو تجارت نقد حادرتاً نقد تو کہ کے لوٹات میں پھیلاتے ہو تم اس کو معاملہ کرتے ہو پھیرتے ہو تم اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو نقد تجارت کا فلحی ص علیہ پس نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اللہ تک کہ نہ لکھو تم اس کو وہ اشدو ازا تم اور گواہ بناؤ جب تم خرید و فروخت کرو یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی اگر وہ بے جو ہے وہ نقد کی ہے ادھار کی نہیں ہے ادھار کے لیے رہنمائی ہے کہ تم لکھ لیا کرو لیکن اگر معاملہ نقد کا ہے ادھار کا ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں لکھنا ضروری نہیں جب تم نقد پیسے دیئے چیز وصول کر لی اب اس کے اوپر لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نہیں لکھنا نہ لکھو البتہ ساتھ یہ کہہ دیا بش دودا تباہ یا تم لیکن تمہیں اس کے گواہ بنا لیا کرو اس کے گواہ بنا لیا کرو کوئی معاملہ ایسا ہے تو گواہ بنا لیا کرو یہ تمہاری سہولت کے لیے ہے ابن کثیر نے اور سب نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے یہ حکم منسوخ ہے اگلی آیت کے اندر اس کا ناسخ حکم موجود ہے فعین امین بعض حکم بازن فلیٰ تمینا امانۃ یہ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا اس کے اندر اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی کہ یہ حکم منسوخ ہے اگر نقد تجارت ہو رہی ہے تو نقد تجارت میں نہ لکھنا ضروری ہے نہ گواہ بنانا ضروری ہے البتہ اگر گواہ بنا لیے جائیں تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اس کو لازم نہ سمجھو اس کو مفسرین نے مستحب قرار دے دیا ہے کہ اگر کر لیا جائے گواہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے اللہ اکبر ولا یزار ر کاتبلا شہید اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو یہ لفظ جو ہیں یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی ہے یعنی اس سیگے کا معروف بھی اس سے آتا ہے اور مجہول بھی اسی سے آتا ہے اسی طرح دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں ولا یوزار اگر معروف پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تکلیف دے کاتبن لکھنے والا ولا شہید اور نہ گواہی دینے والا اور اگر مجھول پڑھا جائے تو ولا یوزار نہ تکلیف دی جائے کاتب کو لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو آ آ اچھا تکلیف گواہ لکھنے والا کیا دے سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ لکھے وہ رعایت کر جائے ایک فری کی رعایت کر جائے کسی وجہ سے طرفداری کر لے یہ تکلیف دینے والی بات ہے معاملے کو خراب کر دینے والی بات ہے اسی طرح گواہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کیا مطلب کہ قرض دینے والا قرض لینے والا وہ کسی کی طرف داری کر کے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ تو معروف کا معنی ہو گیا اگر اسی کو مجہول پڑھا جائے تو کیا معنی ہوگا ولا یزار را کاتب ولا شہید کہ نہ کاتب کو تکلیف دی جائے نہ شہید کو یعنی گواہ کو تکلیف دی جائے کیا مطلب ہے کہ دباؤ نہ ڈالا جائے ہاں جی یہ نہیں ہے کہ ایک فریق جو دونوں جو معاملہ کر رہے ہیں ایک کمزور ہے ایک ذرا مضبوط ہے اور پھر وہ لکھوانے والا جو ہے نا جی وہ, وہ دباؤ ڈال کے یعنی لکھوانے والے پر لکھنے والے پر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کی تعریر کروا دے اور گواہوں پر اثر انداز ہو جائے یہ ہوتا ہے یہ گواہوں پر انداز لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے رشوت انہی معاملات کے اندر چلتی ہے رشوت دے کے معاملات خراب کر لیے جاتے ہیں اسی طرح دباؤ ڈال کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں یا دھمکیاں دے کے جان کی دھمکی دے دی تو دینا گواہی تیرے ساتھ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے نبٹ لیں گے ہم تیرے ساتھ تو یہ اس قسم کی ساری چیزیں یہ کاتب کو اور گواہ کو تکلیف دینے والی بات ہے تو عدل و انصاف سب کے اوپر لازم ہے تو کسی کو پریشان نہ کیا جائے کسی پر دباؤ نہ ڈالا جائے حق اور انصاف کی بنیاد پر سارے معاملات طے کیے جائیں و انتفال فن فسوخم بِكُمْ اگر تم ایسا کرتے ہو دباؤ ڈال کے غلط لکھواتے ہو گواہوں پر دباؤ ڈال کے غلط گواہی پر کسی کو مجبور کرتے ہو ہاں جی یا گواہ خود معاملات خراب کرتے ہیں لکھنے والا کسی کی طرف داری کر لیتا ہے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے فعن ہو فسوخن <بِكُم> تو یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی فرمانی ہوگی تمہاری طرف سے یہ فسق ہے یہ بہت بڑی نافرمانی ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ یہ سلسلہ جو ہے تو اس اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو گواہی چھپانا ہے ہیں جی اور یا گواہی بدلنا ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ شہادت الزور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ہاں جی جو فسق ہے جن کے ارتقاب سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے ہاں جی یہ, یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی بھی ہے اسی طریقے سے اگر وہ جھوٹی گواہی دے گا تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی شخص گواہی بدلے یا گواہی کو چھپائے تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ کہہ کر یہ لفظ کہے ہیں کہ فسوقم کم بے یہ بہت بڑا فسق ہے بہت بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا گناہ ہے اللہ اکبر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربا اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے یہ گواہی دینے والا معاملات طے کرنے والا بھی سارے اللہ سے ڈر کر معاملات طے کرو ولا تک تم اس اور گواہی کو نہ چھپاؤ گواہی کو چھپانا نہیں ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ گواہی کا چھپانا ابن عباس کے قول کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے و انطفلوفسوقم بے قم و اللہ بہ الم کو اللہ سے ڈر جاؤ بیہ اللہ کو اور سکھاتا ہے تم اللہ یہ ساری معاملات گواہی دینے کا طریقہ لکھنے کا معاملہ اور ہر کسی کے حقوق کے مسئلے یہ سب چیزیں اللہ تمہیں پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے ایک ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہے واللہ اللہ بک علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے جب وہ ہر چیز سکھاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق تم عمل بھی کرو اور جو تم عمل کر رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے جو معاملات طے کرتے ہو اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہو اللہ نے تمہیں جو علم دے دیا ہے اس کے مطابق سب کچھ کرو اور اس بات پر یقین کرو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ہاں جی و ان کن تم علا سفر ولم تجدو کاتبن فرحان مقبودہ فعن امن بادو کم بادن فلی ود اللہ تمنا امانت ہو ولیۃ تخلّہ رب ولا تخ تم الشہاد وم بما تمل علیم جی و ان کن سفر اور اگر تم ہو سفر ولم تجے اور نہ پاؤ تم کاتے بن کسی لکھنے والے کو فرحان پس گروی چیز ہوگی مقبوضہ قبضے میں کی گئی ف ان پس اگر اعتبار کرے بعضوکم تمہارا ایک بعضا دوسرے پر کوئی اعتبار کر لے فلی و عدل بس چاہیے کہ وہ ادا کرے وہ شخص جس پر امانت رکھی گئی ہے امانت ہو اپنی امانت کو وہ ادا کرے امانت کو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے ولیت تخ اللہ ربا اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ول ولا تک شہادہ اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو ومیک تم ہا اور جو چھپائے گا اس کو ف ان قلب و پس بے شک شان یہ ہے کہ گناہ گار ہے دل اس کا واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تام بلونہ جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے جی اب ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ بھائی قرض کا معاملہ کر رہے ہو سفر کی حالت ہے تو وہاں پھر کیا کرنا ہے تم نے کہ اگر لکھنے والا معاملہ وہاں نہیں ہے لکھنے کے لیے وہاں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں ایک صورت یہ بھی ہے کہ لکھنے والا موجود ہے لیکن قلم دعات موجود نہیں ہے لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر میں ہے یہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اربوں کے ہاں چونکہ لکھنے کا معاملہ ہی بڑا کم تھا تو کاغذ وغیرہ کم ہی ہوتے تھے ہاں جی یہ لکھنے کی چیزیں کم ہوتی تھیں تو ابن عباس کہتے ہیں کہ لکھنے والا موجود ہو لیکن لکھنے والی چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر بھی حکم یہی ہوگا یہ فرما رہے ہیں ہاں جی فرحان مقبودہ تو لکھنے کی بجائے کیا کرو فرحان مقبودہ تو رہن کا معاملہ کر لو گروی چیز کوئی رکھ دو مقبوضہ جو قبضے میں دی گئی ہو جو قبضے میں دی گئی ہو کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھ کے پھر اس سے قرض لے لو اس سے قرض لے لو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہاں کیا یہ سفر کے اندر ہی گروی چیز رکھ کر معاملہ کیا جا سکتا ہے قرض لیا جا سکتا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی یہ سفر کی حالت بیان کی ہے کہ سفر میں عموماً دقتیں ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں لکھنے والا دوسرا تیسرا یہ دقتیں ہو سکتی ہیں لیکن گروی لینا گروی رکھنا یہ چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا رکھ کر ایک یہودی سے جو لیے تھے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے ہاں جی اپنے گھر کے اندر ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا رہ کر زرا گروی رکھ کر ایک یہودی سے جو لیے تھے نبی صلی اللہ و وسلم فوت ہوئے تو وہ ذرا یہودی کے پاس تھی ہاں جی قرض اللہ کے نبی پر تھا تو یہ چیز گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سفر کے بھی ثابت ہے قرآن مجید نے سفر کی حالت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی کے عمل سے بغیر سفر کے بھی گروی چیز رکھنا جو ہے وہ جائز ہے آپ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے تو گروی چیز اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے اس کی پوری تفصیل ہے اللہ اکبر سمجھ لینا چاہیے کہ گروی چیز اگر رکھی جاتی ہے تو اس سے جس کے پاس یہ چیز رکھی جائے اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہ اس کا امین ہے وہ اس کا امین ہے وہ امانت کے طور پہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانور گروی رکھا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے مثلا گائے ہے بھینس ہے بکری ہے تو اگر آپ نے کسی کے پاس رکھی ہے تو وہ ظاہر ہے کو بھینس تو روزانہ گھاس کھائے گی پٹھے کھائے گی ہاں جی اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے یہ بھینس یا گائے تو وہ اس کو چارہ ڈالے گا جب وہ چارا ڈالے گا تو اس کا دودھ پینے کا بھی اس کو حق ہے یعنی اگر جانور گروی چیز کے طور پر رکھے گئے ہیں تو پھر دودھ والا جانور اگر رکھا جائے تو چونکہ اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے تو اس کے اجازت ہے کہ وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے ہاں اگر اسی طرح اگر گھوڑا رکھا ہے مثلا گدا رکھا ہے سواری کا جانور دیا ہے تو چونکہ وہ بھی گھاس کھاتا ہے چارہ کھاتا ہے تو اس کے عوض اس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے یہ یہ شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی چیزوں کے اندر یہ اجازتیں دی ہیں البتہ اگر کسی نے کوئی گھر کسی کو دے دیا ہے گروی بھائی مجھے اتنے پیسے دے دے یہ گھر میں تیرے پاس رکھتا ہوں یہ گھر تو رکھ لے جب میں پیسے دے دوں گا یہ گھر مجھے واپس کر دینا آگے وہ شخص اس گھر کو کرائے پر دے دیتا ہے مثلا اور کرایہ وصول کر کے اپنا نفع کماتا ہے تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہے اگر وہ مثال کے طور پہ اس گھر کو کرائے پر دے گا تو اس کرائے کا حقدار کون ہے مالک وہ مالک جس نے وہ گروی رکھا ہے گھر اس کو دینا پڑے گا جس کے پاس وہ گھر ہے وہ نہیں یہ کر سکتا کہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے یا مثلا زمین ہے زمین گروی یہ اتنا پلاٹ میں نے آپ کے پاس رکھ دیا جی ہاں جی یا زمین ہے جس میں کاشت ہوتی ہے زمین جس کے اندر کاشت ہو رہی ہے وہ زمین گروی رکھ دی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں اور اس سے فصل اگتی ہے تو یہ فصل کی قیمت ہاں آپ اس کے ساتھ یہ کر طے کر سکتے ہیں بھی آدھا میں لے لوں گا آدھا تو لے لے جیسے عام طور پر ہوتا ہے یا اگر ٹھیکے پر اس نے دے دی ہے تو ٹھیکے کی قیمت اس کو ملے گی جس کا وہ جس کی وہ زمین ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے زمین وہ ٹھیکہ سارا خود ہی لے جائے اور اس کو محروم کر دے تو یہ گروی چیزوں کے جو اصول ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے بہرحال مطلق گروی رکھنے کی اجازت ہے سفر کی حالت ہو تو کوئی چیز گروی رکھ کے قرض لیا جا سکتا ہے اور سفر کے بغیر عام حالات کے اندر بھی کسی بھی چیز کا گروی رکھ کر اس کے عوض جو ہے وہ قرض لیا جا سکتا ہے ہاں یہاں ایک اور مسئلہ ہے فرحان المقبودہ ابن کثیر اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ گروی چیز کے لیے لازم ہے کہ وہ قبضے میں ہو کوئی چیز رکھی جائے. یہ نہ کہ وعدہ کر لے کہ میں بھائی تجھے مکان دے دوں گا اور تو مجھے اتنا قرض دے دے یہ, یہ گروی کا طریقہ نہیں ہے مقبوضہ کا معنی کہ جو چیز قبضے میں دے دی گئی ہو ہاں جی وعدے وعدے کے مطابق میں تجھے دے دوں گا یہ یہ نہیں ہے گروی اس وقت ہوگی کوئی چیز مقبودہ کہ جب وہ قبضے میں دے دی جائے اور وہ شخص اپنے قبضے میں لے لے ہاں فلی عدل تو میں نہ امانت فرمایا کہ اگر ایک شخص اعتبار کرتا ہے دوسرے پر اور اعتبار کر کے اعتماد کر کے وہ دے دیتا ہے تو پھر اب, اب اس کا اس مسئلہ یہ کیا مسئلہ ہے اب دیکھیے یہاں وہ ساری بحث جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنا لازم ہے گواہی بنانا لازم ہے یہ ساری چیزیں اس آیت کے آنے کے بعد ان ساری چیزوں کا لازم ہونا ختم ہو گیا اب وہ ساری چیزیں مستحب ہیں لکھنا بھی مستحب ہے اور پھر یہ گواہ بنانا بھی مستحب ہے اچھا ہے جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں نا ان حکمتوں کے مطابق کہ شک و شبہ نہ ہو کوئی بھی معاملہ بگاڑ کا باعث نہ بڑھیں لڑائی جھگڑا اس کے اندر نہ ہو حقوق کا تلف نہ ہو سکے تو یہ ساری چیزیں ان حکمتوں کے تحت لکھ دی جائیں اور گواہ بنا لیے جائیں لیکن ایک شخص ہے یہ ایک استثنائی صورت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ وہ لکھنا ضروری نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس شخص پر اعتماد ہے نہ میں گواہ بناتا ہوں نہ میں اس کو لیے لکھنا لازم سمجھتا ہوں یہ اس کے اوپر مجھے اعتماد ہے اب اعتماد جس پر ہو جائے گا اور بندہ لکھنا نہیں چاہے گا گواہ بنانا نہیں چاہے گا وہ قرض دینے والا تو پھر یہ لازم نہیں رہ گیا اس کے لیے اچھا ہے کہ کر لو سمجھ گئی ہے فین امینا باز و کم بازن فلی و ادلّہ ہو کہ اگر اعتماد کیا ہے اعتبار کیا ہے ایک شخص نے قرض دینے والے نے دوسرے پر نہ اس نے گواہ بنانا ضروری سمجھا نہ اس نے لکھنا ضروری سمجھا بندہ اعتبار والا ہے تو پھر جس پر اعتبار کیا گیا ہے فلی و ادلا جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ امانت واپس کرے وہ اللہ تعال ولیت تخلّہ ربہ۔ اللہ سے وہ بھی ڈرے یہ تو کتنے یہ شخص اس نے احسان کیا ہے کہ تم پر اعتماد کیا ہے اب اپنے اعتماد کو مجروح نہ کرو بلکہ اپنے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے جو امانت ہے وہ پوری پوری اس کو اللہ سے ڈر کر واپس کرو ولیت تخلّہ ربہ اللہ سے ڈر کر یہ چیزیں واپس کرو ولا تک تم شہادہ اور گواہی کو نہ چھپاؤ گواہی کو نہ چھپاؤ جب گواہ بن جاؤ تو حق کی گواہی پیش کرو اور صحیح صحیح پیش کرو وہ یک اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فنحو آ سے اس کا دل گناہگار ہے ہاں جی وہ گناہ ہے اس کا دل اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے ویسے صرف کیا دل ہی گناہگار گار ہے باقی کوئی نہیں گناگار وہ پورا بندہ تو نہ ہو رہا گناگار اللہ نے کہا کہ اس کا دل گناگار ہے او بھائی جس کا دل گناگار ہے اس کا سارا کچھ گناگار ہے کیونکہ بات تو دل سے شروع ہوتی ہے نا اللہ تعالی نے یہاں یعنی یہ بات فرمائی ہے کہ دل میں یہ سارے باتیں طے ہوتی ہیں جس کا دل ٹھیک ہے اس کا باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہے ہاں؟ اور دل میں جب خرابی آ جاتی ہے اذا فسدت فصد فاسد الجسد کل جب اس میں دل میں بگاڑ آ گیا تو ہر چیز میں بگاڑ آ گیا یہ دل ہاتھوں کو بھی پھر غلط استعمال کرتا ہے آنکھوں کو بھی غلط استعمال کرتا ہے اور ہر چیز غلط استعمال ہوتی ہے ہاں جی؟ تو یہ دل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے فرمایا کہ جو یہ غلط کام کرے گا گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے اس کا دل کا گن گناہ دل کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے کر ک اللہ پرشان